اے لوگوں قیامت کی دن نہ انسان کو اس کا مال فائدہ پہنچائے گا نہ اس کی اولاد سے فائدہ پہنچے گا علامہ بقل و سلیم انسان کو فائدہ پہنچے گا اس وقت جو انسان آئے اور قلب سلیم لے کر کے آئے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قلب سلیم نصیب کریں قلب سلیم کیا ہے قلب کے معنی دل اور سلیم کے معنی محفوظ ہو یعنی ایسا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 انسان کے دل میں اگر کفر ہے شرک ہے نفاق ہے برائیوں کی محبت ہے مسلمان بھائیوں کی نفرت ہے اگر حسد کینا کپت بوگ سے ہرس تما ناجائد لالت یہ دلوں کی بیماریاں ہیں اگر کسی انسان کا دل ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف نہ ہو تو قیامت کے دن کوئی چیز اسے نمک شوا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے یوم سلیم اسی لیے نبی علیہ دعا مانگتے تھے قلبا سلیما اے اللہ مجھے ایسا دل نصیب فرما جو قلب سلیم ہو جس دل کے اندر کسی بھی قسم کی برائیوں کا جزبہ اور برائی کی رغبت نہیں پانی نہ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بہت ساری بیماریوں کی طرح نشاندہی کیا ہے اور جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا وہ نفاق ہے ہرس ہے تما ہے بہت ساری چیز ہیں لیکن قلب سلیم کو بگاڑنے والی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 اپنے دل کو حسد سے اور دیگر برائیوں سے پاک کرے لیکن سب سے پہلا کام ہے اپنے دل سے حسد کو نکالنا حسد کس کو کہتے ہیں حسد کہا جاتا ہے کسی کے اے, کسی کو خوشحال کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر کے دیکھ کر کے آپ کے اندر آپ یہ کہیں اللہ تعالی وہ چیز اس سے چھین لے اور ہمیں دے دے, دے حسد کہتے ہیں کسی انسان کو خوشحال دے کر کے آپ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز چھین لی اسی چیز کا نام حسد ہے اس کو ہم کو دے دے اور اس کو محروم کر دے چلو آخر میں ہم کو نہ بھی ملے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ چھین لے اسی چیز کا نام دوستو حسد ہے اللہ رب العالمین نے اپنے صدر و کرم سے آپ کے کسی بھائی کو علم سے کسی کو مال سے کسی کو دولت سے کسی کو اولاد سے کسی کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے اور آپ اس سے محروم ہیں تو آپ بھی دعا مار اللہ مجھے بھی دے دے آپ تمنا کریں لیکن کبھی یہ نہ سوچیں یا بد دعا کریں یا تمنا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو نہیں دیا ہے تو اس کو بھی شیل لے اس سے بھی محروم اس کو بھی محروم کر دے دے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان سوچتا ہے ہمارے برابر کوئی نہ سکے اپنے لیے تو سوچتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود رہے لیکن دوسرے کو نہ ملے کیوں اگر اس کو یہ نعمت مل گئی ہے تو ہمارے ہم پلّا ہو جائے گا ہمارے علاوہ کسی کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے اس لیے اب انسان کے دل میں اگر حسد ہے تو اس کو نقصان پہنچا کر کے اس کو نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے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 سب سے پہلے نمبر پر حسد ہے اس کے بعد کبر ہے اور تیسرے نمبر پر ہرسا اور تما ہے انسان ذرا غور کرے سب سے پہلا گناہ سب سے پہلا گناہ اس دنیا میں جو آ کے ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے آپ ذرا سوچئے آدم کے اندر آدم اور اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کو کہا کہ سجا کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن آدم نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور ابلیس سے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ابلیس کو حسد پیدا ہو گیا پہلی بیماری کو پکڑی حسد تھی میں اتنے دن سے اتنا پرانا اور میں فرشتوں کے ساتھ موجود ہوں اور یہ مٹی کا پتلا جس کو اللہ نے آج بنایا آج کی یہ پیدا کی بھی ہمیں اللہ حکم دے کہ اس کو سجدہ کرے سجدہ اللہ کیا یہ تھا کہ فرشتوں کو مخلوق حکم دیتا کہ میرا سجدہ کرے یہی یعنی ابلیس حسد میں گرفتار ہوا پھر ابلیس کا جو انجام ہو رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ابلیس نے دوسری غلطی بھی یہ کی ابلیس نے کہا انا خیر من ہو اس کے اندر کن غرور اور تکبر آیا اور کہا انا خیر منہو من ہو خرکتا نہیں من نار اے اللہ ابلیس ابلیس کہتا ہے اللہ میں آدم سے اچھا ہوں چونکہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں آدم کو چاہیے کہ میرا سجدہ کرے ابلیس نے حسد اور کب جیسی بیماریوں میں چڑھا ہو کر کے سب سے پہلا گناہ کر ڈالا اسی طرح سے آپ اور جانتے ہیں دوسری غلطی آدم علیہ السلام لام سے ہوئی آدم علیہ السلام اسلام کو اس ممنوع کا پھل کھانے پر جس چیز نے مجبور کیا وہ ہرس کی بیماری تھی اللہ رب پورا عالمی آدم کو حکم دے رکھا ہے ایک درخت یہ دیکھو جنت میں ہے اس درخت کے علاوہ پوری جنت میں جتنے درخت ہیں جہاں چاہو کھاؤ رہو پیو کوئی پابندی نہیں بس برا مہربانی اسی ایک درخت کے قریب نہ جانا لیکن جنت کے سارے درختوں میں صرف اسی ایک درخت کی فضیلت بیان کرنا شروع کیا آدم یہ درخت بہت کامیاب ہے اور بہت فائدے مند ہے اس درخت کی دو خوبی ہے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جو شخص اس درخت کا پڑھ کھا لے گا وہ جنت کا ہمیشہ ہمیشہ کا بن جائے گا اور جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا ارے بدبتی تجھے پتا تھا جتنا کامیاب وہ درخت ہے تو نے پہلے سے جو نہیں کھا رکھا تھا تجھے جنت سے نہ نکالا جاتا لیکن کو معلوم ہے کہ ہاں اس درخت کی یہ فضیلت نہیں لیکن آدم کو ہر میں مبتلا کیا ایک تو یہ کہ اس درخت کا پھل جو کھا وہ کبھی درخت جن سے نکالا نہیں جائے گا نمبر دو اس درخت کے با فائدہ یہ ہے دوسرا کہ ابول اللہ ایسی بادشاہت اسے عطا کر دیں گے جو بادشاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہمیں ایسا کی بادشاہت قائم رہے گی ہمیں آدم علیہ السلام کے اندر ہر للچا ہے یہ بہت اچھا ہے انگلش نکال دیا گیا میں اس درخت کا پلکھا لوں تاکہ ہمیشہ ہمی جنت میں رہو اور کبھی نکالا نہ جاؤ آخرکار ہرس نے ہرس کی بیماری نے آدم ہوئے درخت سے جس درخت کا پڑھ خانے سے اللہ نے منع کیا تھا اور سگڑ اس درخت کے قریب بھی نہیں بھٹکنا آٹم اور دونوں نے جا کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا یہ دوسرا گنا ہے جو ہرس سے پیدا ہوا اسی طرح سے آج دنیا میں جتنی خریدیاں ہو رہی ہے جتنا قتل عام ہو رہا ہے آپ ادرات جانتے ہیں یہ سب کرنے کی منہوس ہے رسم جو جو بھی ہے اس کو بھی حسد ہی نے مجبور کیا ہے حابیل اور قابیل کے واقع کو دیکھو اللہ رب ال نے دونوں کو کہا دونوں بھائیوں کو سگے بھائی حابیل اور قابیل دونوں سگے بھائی دونوں کا اللہ نے حکم دیا اپنی اپنی نظریں پیش کرو دونوں نے اپنی اپنی نظر پیش کیا کہ حابیل کی نظر کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی نظر کو رد کر دیا اب کابیل کو گسا آیا اس کے اندر حسد پیدا ہوا آخر اتنی خوبصورت لڑکی سے یہ کیسے شادی کرے گا میں اس سے کروں گا اس کو محروم کروں گا اور اسے بڑی اپنی محسوس ہوئی کہ اللہ نے اس کے اس کا مقام مطلب ہابیر ہم سے اللہ کے نزدیک اچھا ہے ہابیر ہم سے کیسے اچھا ہو سکتا ہے ہمیں اچھا ہونا چاہیے اس چیز کی بنا پر اس نے اپنے سگے بھائی کابل بد وقت نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا دیکھیے سب سے پہلا قتل دنیا کے اندر جو پیدا ہوا ہے وہ انما ہوا وہ صرف حسد کی بیماری تھی کابل کے اندر حسد ہوا اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر جانا اور کتنے بڑے گناہ کا مستحق ہوا رب العالمین قرآن پاک میں اور نبی عرح شاہ حدیث کے اندر بیاں کرواتے ہیں کہ آمد تک جتنے ناحت خون ہوگے جتنا ہے گناہ قتل کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی بڑا گناہ قابیل کے نامے عام آدمی گا کیوں اس نے لوگوں کے قتل کرنے کی رسم رائج کی تھی یہ بڑی فٹ ہے سب کو جانے دو آپ ہم جانتے ہیں حضرت یونس حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں کیوں ڈالا تھا گھر سے بیٹھ کر کیوں کیا تھا انہیں قتل کرنے کی سازش کیوں کی تھی وجہ صرف یہ تھی کہ بھائیوں کے دل میں ہسد پیدا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم تمام بھائیوں کو حسد سے محفوظ رکھیں کیونکہ حسد انسان کو ہر قسم کے گناہ اور برائیوں میں اب کر دیتا ہے اسی لیے صبح شام اور دن کے مختلف اوقات میں بڑی کثرت سے ہمیں حاسد اور حاسد کے حسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے بر اوبر خرق من شرما خرق و شرخ فن وقت ورفا صاحب چوبیس گھنٹے میں انسان کم سے کم نبی رسوا سنت حکوم کے مطابق ذرا سوچو ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ مغرب اور احساس مغرب اور کے بعد تین تین مرتبہ بستر پر جانے کے بعد تین تین مرتبہ کتنی مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ کر کے آدمی صرف یہ پناہ مانگتا ہے اے اللہ حاسدین کے حسد کے شر سے مجھے پناہ دے دی اور مجھے لوگوں کے حاسدوں کے حسد کے شر سے ہمیں بچا لے اس قدر یہ خطرناک چیز ہے کہ دل پر میں کتنی مرتبہ نبی السلام سا سام پناہ مانگتے رہے اور ہم تمام مسلمانوں کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائیوں اپنے دل کو حسد سے بچاؤ اور یہ بھی یاد رکھو یہ حسد ایسی بدترین بیماری ہے کہ ایمان کے بالکل مرافی ہے ایمان سے اس کا ٹکراؤ ہے ایمان کو ختم کر دینے والی برائی ہے اسی لیے نبی علیہس والے ساتھ رمایا لاجد تمے ہو ہی جا سے اب دن المانو الحسد اے مسلمانوں یاد رکھنا مسلمانوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ فرماتے یاد رکھو لاجد تمے ہو ہی کلب اب کسی انسان کے دل میں حسد اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی دونوں میں سے ایک ہی چیز دل کے اندر ہوگی جس کو کہا جاتا ہے آگ اور پانچ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 تو وہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو نیکیوں پر وہ آبادہ کرے برائیوں سے بچائے اسی طرح سے اسی لیے نبی علیہ السلاق نے اگر حسد سے تمہارا دل پاک ہے تبھی تم مسلمان ہو سکتے ہو صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث آپ نے فرمایا لا میرو یحب ہے ماحب ما نہ صحیح اے لوگوں تم میں سے کوئی مسلمان کلما پہلے لینے کے بعد اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو خیر کی چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرنے لگے مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے جو بھرائی پسند کرتے ہیں ویسے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھلائی پسند کریں اور بھلائی پسند کریں گے ان کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند کریں گے تو آپ حسد سے پاک رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسط جیسی بیماری اور بدترین برائی سے محفوظ رکھے اکول کو لہٰذا من کلبی معی الفا وسلام الباد ہی امباب دل میں حسد پیدا ہونے کے بہت سارے اسباب بیان کیا ہے لیکن لیکن دو سبب بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ اگر انہیں دونوں چیزوں سے بچا دے تب بھی شاید ہم نے اکثر ساتھی حسرت اپنے آپ کو بچا لیں نمبر ایک ناجائز تنافس ناجائز تنافس ناجائز تنافس, تنافس, تنافس کس کو کہتے ہیں دنیا کی چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں نا جائے دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا چکر ہو جائے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر پیدا ہو جائے اب انسان ایک دوسرے سے آگے بہنے کے فکر میں جب لگ جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے ناجائز جا طریقے سے آگے بڑھ نہیں سکتا تو ناجائز اور حرام طریقے کو بھی اختیار کر کے آگے بہنا چاہتا ہے اور سامنے والے کو پیچھے کر دینا چاہتا ہے یہی بدترین چیز ہے جو انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے رپ العالمی نے فرمایا اللہ کو مستقصر حسا ضرث المقابل اسی تنافس اور تقاثر لی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے مکر و فریب اور چکر لی تمہیں اس قدر اپنے اندر مشغول کر رکھا کہ قبرستان تک پہنچ گئے اللہ تعالی کے حضی کرنے اور آخرت کی فکر پڑنے کا موقع ہی کجھے نہ مل سکا جس قدر انسان حسب کی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے تو میرے بھائی پہلی چیز تنافس اس سے انسان کو بچنا چاہیے اسی لیے نبی علیہ نے ساتھ رمایا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نورا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا انشا رقرا و راک اقشا رے کمر علیکم علیکم التعمد آپ نے ساتھ رمایا لوگوں مل فقر السلام علیکم مجھے تمہارے بارے میں فقر و محتادگی کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ غریب رہو گے ماشی اعتبار تنگ رہو بڑے شیخ نہیں بنو گے محنت مزدوری کر کے زندگی گزارتے رہو گے ہم فقر کی حالت میں رہو گے ہمیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے ہر آدمی محنت مزدوری کرے گا وہ آشر مرفت محبت کے ساتھ رہے گا دین پر قائم رہے گا ہمیں فکر محتاجگی کا تم کا کوئی ڈر نہیں ہے ڈر ہمیں یہ ہے کہ ہم تم دنیا کما مست علام کان ہمیں جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کم دنیا کا دروازہ کھول دیا جائے مال دولت عام ہو جائے اور اس طرح سے پہلے امتوں پر اللہ نے دولت کا دروازہ کھول دیا تھا تو ہر مال دولت کے چکر میں آ کر کے فتح فصوص ہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں حسد کے اندر کینے جلاب جنابے اور دخ س کے اندر مبتلا ہو کر کے رہ گئے تھے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تمہارے اوپر دنیا عام کر دی جائے اور مال دولت بہت زیادہ عام ہو جائے اس وقت تمہارے اندر بھی حسد کی بیماری پیدا ہو جائے تو پہلی امتوں کو جیسے حسد نے تباہ برباد کر دیا ہے مجھے ڈر ہے تم کو بھی تباہ برباد کر دے گا ہمیں اس بات کا ڈر ہے ایسی بہت زیادہ مال آ گیا پھر تم ہر میں مبتلا ہو جاؤ گے اور نیکیوں سے تم محروم رہو گے مجھے اس بات کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تناخت سے بچائے نمبر دو میرے بھائیوں جو بہت ہی زیادہ انسان کو کے اندر حسد پیدا کر دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کورور بڑا پن میں پنا آ جائے جس کی وجہ سے انسان اپنے مد مقابل آنے کے لیے آنے میں کسی کو گوارا نہ کر سکتا ہو اور کبر کی وجہ سے حسد ابترا ہو جائے ابھی آپ نے سنا کہ حسد میں ابتدا کرنے والا عمل جو تھا وہ کور تھا وہتا ہے انا خير منه خلقني من نار وخلقته من طين اے اللہ اب میں آدم سے اچھا ہوں نؤس باللہ اللہ پر اعتراف کر رہا ہے اللہ کو غلط کرا دے رہا ہے اللہ اپ نے فیصلہ غلط کیا ہے ورنہ میرا فیصلہ درست ہے آدم کو چاہیے کہ میرا سجدہ کرے اور اپ نے غلط فیصلہ دیا ہے کہ میں آدم کا سجدہ کروں اسی لیے علیہ علم نقل کرتے ہیں کبر و تکبر اے بدترین ہے اور حسد ایسا بدترین گنا ہے کہ انسان کو کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے امریک کے کا کافر ہونے کا سبب یہی بدترین حسد اور کبر کی بیماری ہوئی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے اسی طرح سے حسد کو ہم, ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں کیسے حسد سے اپنے دل کو پاک کیسے کریں یہ حسد سے بچنے اور اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے بھی مختلف اسباب کی سنت میں موجود ہیں لیکن دو چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور یہ ہی دو چیزیں ہم آپ اگر کو سناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی تو فیسی فرمائے سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں مومنوں کی محبت ہو اپنے بھائیوں کی محبت ہو اپنے بھائیوں کی ہمدردی ہو اپنے بھائیوں کی خوشی اور گمی میں شرکت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اگر ہم اپنے بھائیوں سے محبت کریں گے تو ان کے خوشحالی کو دیکھ کر کے حسد نہیں پیدا ہوگا بلکہ ہم بھی ان کے خوشی میں شامل گے اسی لیے صحیح ہے ان کی حدیث نبی علیہ فرماتے ہیں اے خبردار لا تبا تا لا تباہ ولا تداب ولا مومنو خبردار آپس میں دوسرے سے ایسے نفرت نہ کرنا ایک دوسرے سے سامنا ہو تو پیٹ پھیر کر کے نہیں جانا بلکہ مسکراتے ہی بے چہرے سے سلام کر کے جانا و را تہ سدو خبردار اپنے بھائیوں کو خوشحال دیکھ کر کے کبھی ان سے حقج نہیں کرنا بلکہ خوشحال دیکھ کر کے خوش ہونا اور اپنے بارے میں کہنا اللہ تیرا کرم ہے تو نے ہمارے بھائی کو خوشحال رکھا ہے کسی کافر کو خوشحالی سے محروم کسی کافر کے بجائے اللہ میرے مسلمان بھائی کو نے خوشحال رکھا ہے ہمارا یہ بھائی خوشحال رہے گا جتے یہ بنوائے گا سے یہ بنوائے گا محلے کے یقینوں کی خدمت یہ کرے گا بیماریوں میں علاج معیے میں کام یہ آئے گا اگر ایک ہمارا بھائی خوشحال ہے تو کتنے ب... کتنی بڑی رحمت ہمارے محلے میں ہے یہ سوچ کر کے اللہ سلف خبردار یہ سوچنا وہ رات ہاتھوں حسد نہیں کرنا کہ نہ کپٹ میرے بخش میں رکھنا اور نہ تو اس سے جلنا وہ قلو عباد اللہ اخوانا اللہ فرماتے پرم اللہ کے بندو تم سب کے سب بھائی بھائی بن جاؤ دوسری چیز اگر حسد سے آپ کو بچنا ہے تو حسد سے بچنے کی دوسری شکل یہ ہے کینات اپنے اندر کیناد پیدا کرو اد کا مطلب ہے جو کچھ اللہ نے آپ کو جائز وسائل اپنانے کے بعد کوششوں کے باوجود اللہ نے جتنا کچھ دے دیا ہے اسی پر آپ خوش رہیں اس پر آپ کے نارت کریں کا سما ہو رکھا ٹکنگ اللہ کے من سے رب نے جو تیرے سیم میں لکھ دیا ہے کوششوں کے باوجود جائز وسائل اختیار کرنے کے باوجود اللہ جو تجھے دیا اس پر اگر توناد کیا تو سب سے بڑا مالدار اللہ تجھے بنا دے گا انسان کو چاہے کینات کرے نبی کا اللہ دماغ سب سے بڑا کامیاب میرا وہ امتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا و فرما بنداری کی کھینچ دیا روز نماز کی پابندی کر رہا ہے وہ اللہ, آتا اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر کینات کرنے کی توفیق دے دیا اسی لیے نبی علیہ صاحب نے فرمایا کی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں اپنے کسی اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھ کر کے دیکھو تو آپ نے فرمایا اس پر میں بڑا آدمی کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو رام سن ذرا تندور رامن خو خبردار اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اپنے سے بہو کو دنیاوی معاملات میں نہیں دیکھو اگر تم ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نا شکریہ نہیں کرو گے ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے تو آپ اپنے سے بڑے کو نہ دیکھیں ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں تو اس کی قدر بھی ہوگی اللہ کی نعمتوں کی کا شکر بھی ادا ہوگا اسی لیے دنیاوی محمد میں ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اگر یہ دونوں چیزیں آ گئی تو انشاءاللہ اللہ ہم حسب سے پاک ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حسب جی بیماری سے محفوظ رکھیں دل کے تمام بیماریوں سے اللہ تعالی محفوظ کر دی اور جہاں دین کا معاملہ آ جائے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سے بڑوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے دونوں چیزیں یاد رکھیے گا دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اور دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے بڑوں کو دیکھو دہی والے بھائی جو ہیں داڑھی والے اور داڑھی والوں کو دیکھیں جو بے دین ہے اپنے سے دینداروں کو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھو جو انسان شروع رمضان میں روبا رکھتا ہے وہ رمضان کا روبا رکھا نہیں وہ اس کی نگاہ ہونی چاہیے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو سال بھر کتنی دن روبا رکھا کرتے ان پر دیکھیں پانچ وقت سے نماز کا پابند ہے اس کو چاہے کہ تحجد گزاروں پر دیکھے اگر ایک مالدار اگر اللہ میں سب کا خیرات کرتا ہے تو صرف اپنے فرد زکاط پر نہ رکھے بلکہ اپنے سے زیادہ تخاوت کرنے والے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 آر پرمایا وہ چار ایک ازل اس سے بہترین انسان کائنات میں کوئی نہیں ہوتا لیکن دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے علم سے دیا ہے مال بیچارے کو نہیں دیا ہے لیکن حسن نہیں کرتا وہ کہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے میرے مسلمان بھائی کو مال دیا ہے وہ اتنا آپ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے کاش کی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ویسا ہی مال دے دیتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرتا نبی ریسا صاحب فرماتے ہیں پہلا مال عالم تھا اور مالدار تھا اس نے اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا دوسرا بے چارہ علم تو رکھتا ہے لیکن اللہ نے اس کو مال نہیں دیا ہے اپنے مال دھار بھائی کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرتا نقصان نہیں پہنچاتا جلتا نہیں بلکہ ویڈ سے بننے کی تمنا کرتا ہے اللہ سر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو کھنسے کے میدان میں آج و ثواب و درجے میں برابر کر دی گئے ایک عمل کی بنا پر اور دوسرے نے دین کے معاملے میں دوسروں کے بارے کے مالک بننے کی دنیا دیرا ادا کیا اللہ تعالیٰ نے بڑا عدم عجیب و غریب معاملہ نیتوں کا پر رکھا ہے ایک انسان ہے جو سب سے بڑا بدترین ہے اللہ نے مال دیا ہے علم نہیں دیا ہے انگوٹھا چھاپ ہے دنیا بہت پائی دنیا بہت, دنیا بہت زیادہ مل چکی ہے اپنا مال حرام جگہوں میں ناجائز جگہوں میں خرچ کرتا ہے اور اے سب سے بدترین انسان ہے اور دوسرا تیسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے چوتھا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے نہ تو مال دیا اور نہ تو علم دیا ہے لیکن جب بیٹھتا ہے تو کہتا جائے وہ مال مالدار بہت کم سے خرچ کر رہا ہے نا اتنا بیٹی کے شادی میں اتنا پھلا دگے پھلا دگے حرام جگہوں میں اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو بھی پیچھے کر دیتا الیا نے فرمایا پہلا مدب حرام کام کرنے کی وجہ پر اور دوسری بری تمایا کرنے کی وجہ پر ہو ہوگا سوا دونوں کا جہنم میں ایک ہی ٹھکانا ہوگا میرے بھائیوں دنیا کا معاملہ آ جائے تو اپنے سے نیچوں کو دیکھو اور دین کا معاملہ آ جائے تو اپنے سے اچھوں کو دیکھو الہ ہم نے جو بیمار ہو سفا کلیہ فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو, جو شرک و بداعت میں ہیں مبتلا ہیں اللہ انہیں معاہد و متب سنت بنا دے اہر عالم ہمیں نیک نیکام کے توفیق نصیب فرما ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام اور جمے جی داروں کو اللہ تعالیٰ نئے کمال کی توفیق نصیب فرما ہر بلا آفت سے ان کو محفوظ کر لے ہر شرد سے اللہ تعالیٰ انہیں لے. ہر اچھے کام کرنے کی توفیق دے ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس شہر میں ہم رہتے ہیں خصوصاً ہاکم شارکا شیخ سلطان کاسمی حفظ اللہ. اللہ ہر بلا اور آفت سے ان کو محفوظ صحت اور آفیت انہیں نصیب فرما ہر اچھے کام کی توفیق دے ہر برے کام سے اللہ ان کو محفوظ اللہ مغر والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رهبكم الله ان الله يعمر بالأدل والإحسان وإيتاء بالقرباء وينهاء عن الفهشاء والمنكر والبجء يعذكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم الله تعالى اكبر